میرے بھائیو جب اللہ کے رسول نے یہ حدیث بیان کی جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تو ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ مسئلہ ہے کہ میری بیگم حج کے لیے نکلی ہے کس کام کے لیے نکلی ہے حج کے لیے نکلی ہے اور میرا نام جو ہے کسی غزوہ کے لیے لکھ دیا گیا ہے جہاد کے لیے لکھ دیا گیا ہے میں نے جہاد کرنا ہے اور وہ حج کے لیے جا رہی ہے اب ہمارے لیے کیا حکم ہے میرے بھائی جواب سننے سے پہلے آپ سے سوال یہ کروں گا کہ اس صحابی کی بیگم جن لوگوں کے ساتھ جا رہی تھی وہ کون لوگ تھے صحابہ کرام تھے کیا ان سے کوئی خطرہ تھا ان سے کوئی خطرہ تھا لوگ کہتے ہیں جی کوئی مسئلہ ہی نہیں بھائی بھائی ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ذہن صاف ہونا چاہیے آنکھیں صاف ہونی چاہیے دل صاف ہونا چاہیے نوز بلّہ ایسی باتیں کر کے شریعت کو جٹرا رہے ہیں ایسی باتیں کر کے اللہ کے رسول کی گستاخی کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی توہین کر رہے ہیں یعنی کہ تم اتنے عقل مند ہو نوز اللہ کے رسول کی باتیں غلط ہیں اور دیکھیے یہ بیگم کیا کام کرنے جا رہی ہے حج کے لیے اور آدمی کتنا عظیم کام کرنے جا رہا ہے جہاد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے وہ آپ جانتے ہیں یہ وہ زمانہ ہے جس میں مسلمان تھوڑے تھے ایک ایک غذبے میں ایک ایک آدمی کی ضرورت رہتی تھی کیونکہ مسلمانوں کی نفری تھوڑی تھی تعداد تھوڑی تھی اس لیے آپ چاہتے تھے کہ جتنے زیادہ مجاہد ہو زیادہ اچھا ہوگا لیکن یہاں پہ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں محرم کی کتنی اہمیت ہے عورت کے لیے محرم کی کتنی اہمیت ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جاؤ جہاد رہنے دو اپنی بیگم کے ساتھ مل جاؤ اور اس کے ساتھ مل کے اسے حادث کرواؤ آپ میں سے کتنے ایسے دوست ہیں جو ایسی خواتین کو اپنے گروپ میں لے کے آئے ہوں گے جن کا محرم نہیں ہے اور ذمہ جی داری آپ نے سنبھالی ہوگی آپ نے کہا ہوگا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جی یہ نہیں کہ شریعت کے آپ کے نزیر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اللہ کے احکامات اللہ کے اصول کے احکامات ہمارے لیے مسئلہ ہی نہیں ہیں پھر مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا ہم کیوں ذلیل ہیں ہم کیوں رسوا ہیں کیوں خار ہیں کیوں ہر جگہ پٹ رہے ہیں یہ اسباب ہیں کہ ہم نے یعنی کہ اکثر دین کو چھوڑا ہوا ہے دین کی چند ایک چیزیں ہیں جن کو اوپر عمل کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ تو باقاعدہ ہماری نصرت کیوں نہیں کرتا ہماری کیوں نہیں سنتا مدد کیوں نہیں نازل ہوتی فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے کسی نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار ان قطار اب بھی کہ وہ فضا تو پیدا کرو جس فضا میں فرشتے نازل ہوا کرتے تھے مدد کے لیے وہ ماحول تو پیدا کرو اپنے اعمال کو تو ویسے بناؤ فرشتے آج بھی نازل ہوں گے لیکن میرے بھائیو ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑا ہوا ہے برحال عورت کے تعلق سے آپ نے جان لیا کہ عورت کو مارم کے بغیر سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے اب میرے بھائیو عمرہ کس کے اوپر واجب ہوا نمبر ایک دو مسلمان ہو نمبر دو بالغ ہو نمبر تین اقلی لحاظ سے ٹھیک ہو مینٹل نہ ہو نمبر چار جی آزاد ہو غلام نہ ہو نمبر پانچ اس کے پاس استطاعت ہو عمرہ اور حج کرنے کی اور عورت کی, کی استطاعت میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کے پاس محرم کی سہولت موجود ہو اگر محرم نہ ہونے کی وجہ سے وہ حج نہیں کر رہی عمرہ نہیں کر رہی تو اللہ تبارک وطالعہ اس کی نیت کو جانتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے خوش ہوں گے کہ میری یہ بندی اس لیے سفر نہیں کر رہی کہ اس کے سامنے میری شریعت ہے میرے احکام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے بھائی جس کے اوپر عمرہ واجب ہو چکا اس کو چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے عمرہ کر لے کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں اور یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ مال جو ابھی آپ کے پاس موجود ہے جس کی وجہ سے عمرہ واجب ہو چکا ہے کب یہ اس کے اوپر ڈاکہ پڑ جائے کب چوری ہو جائے کب آگ لگ جائے اور پھر آپ سے پوچھا جائے کہ عمرہ کیوں نہیں کیا تھا جب واجب ہو چکا تھا اسے جب طاقت ہو استطاعت ہو تو فوری طور پہ عمرہ کر لیں موت آنے سے پہلے کسی نقصان ہونے سے پہلے مریض ہونے سے پہلے پہلے اب اگر کوئی عمرہ نہ کر سکے عمرہ نہیں کر سکا سستی کی اس نے فوت ہو جاتا ہے یا کوئی جسمانی لحاظ سے معذور ہے عمرہ نہیں کر پاتا اس کا کیا حکم ہے عمرہ ویسے واجب ہو چکا ہے مسلمان ہے عقل مند ہے بالغ ہے آزاد ہے استطاعت ہے مالی لحاظ سے استطاعت ہے لیکن جسمانی لحاظ سے نہیں ہے یا ہر لحاظ سے استطاعت تھی لیکن سستی کی عمرہ کی بغیر فوت ہو گیا ان دو آدمیوں کا کیا حکم ہے شریعت میں پہلے اس کی طرف آتے ہیں جو جسمانی لحاظ سے خود عمرہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا میرے بھائی ایسا آدمی جو مریض ہے اس کے مرض کی طرف دیکھا جائے گا اگر مرض وہ ہے جو عارضی ہے امید یہ ہے کہ یہ مرض جاتا رہے گا ڈاکٹر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ آدمی جلدی شفایاب شفا یاب ہو جائے گا تو اس کو چاہیے کہ اپنی شفا یابی کے انتظار کرے ٹھیک ہونے کا انتظار کرے جب ٹھیک ہو جائے تو فوری طور پہ عمرہ کرے اور اگر مرض ایسا ہے جس کے دور ہونے کی امید نہیں ہے ڈاکٹر یہی بتا رہے ہیں کہ یہ مرض ساتھ جائے گا اور اس مرض کے ساتھ عمرہ کرنا ممکن نہیں ہے یا برا اتنا ہو چکا ہے کہ اس بڑھاپے میں عمرہ کرنا ممکن نہیں ہے سفر نہیں کر سکتا تو میرے بھائی ایسے آدمی کو پرواجب ہے کہ کسی دوسرے کی ڈیوٹی لگائے جو اس کی طرف سے عمرہ کرے اسی طرح وہ آدمی جو فوت ہو گیا امرا واجب ہو چکا تھا اس نے سستی کی اب اس کی وراثت کا مال جب تقسیم ہوگا اس میں سے اتنے پیسے الگ کر لیے جائیں جن پیسوں سے کوئی اس کی طرف سے عمرہ کرے کیا دلیل ہے میرے بھائیوں ان دو کاموں کی پہلے آتے ہیں مریض کی طرف جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کر رہے تھے تو مینا کے میدان میں تھے خسم قبیلے کی ایک عورت آئی اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے جو ابا ہیں ان کے اوپر حج اس وقت فرض ہوا ہے جبکہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں سواری کے اوپر بیٹھ نہیں سکتے سفر نہیں کر سکتے اگر میں ان کی طرف سے حج کروں تو کیا ان کو فائدہ ہوگا فرمایا ہاں تم اس کی طرف سے حج کرو اور یہاں کون حج کر رہی ہے آپ کی طرف سے لڑکی عورت لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید عورت مرد کی طرف سے نہیں کر سکتی یا مرد عورت کی طرف سے نہیں کر سکتا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ حدیث تھی میرے بھائی شریف کی اور دوسری حدیث مسلم احمد میں ہے سنان بن عبداللہ کی اللہ کی بیگم اللہ کے رسول کے پاس آئی کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں فوت ہو گئی ہے اور اس نے حج وغیرہ نہیں کیا تو اگر میں اس کی طرف سے حج کروں تو کیا اسے فائدہ ہوگا اللہ کے رسول نے اس سے سوال کیا تم یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری ماں کے ذمے قرض ہوتا اور تم اس کی طرف سے قرض ادا کر دیتی تو کیا اس کو فائدہ ہوتا وہ عورت کہنے لگی ہاں اس کو فائدہ ہوتا فرمایا یہ عمرہ اور حج جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے قرض ہے اس کے ذمے جو فوت ہو گیا اور اس کے اوپر واجب ہو چکا تھا اور اس نے نہیں کیا تو تم کرو اس کو فائدہ ہوگا لیکن میرے بھائیو یہ ذہن میں رکھیں کہ جس کو آپ عمرے کے لیے بیچیں جس کو آپ حج کے لیے بیجیں ایک تو وہ آدمی ہونا چاہیے جس کے پاس شریعت کا علم ہو اس کو پتا ہو وہ امین ہو امانتدار ہو اور شریعت کے احکام کا اسے علم ہو حج عمرے کے احکام کا اسے علم ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بنیادی شرط ہے کہ پہلے وہ اپنی طرف سے حج یا عمرہ کر چکا ہو اگر آپ کسی کو کسی کو کے لیے بیچتے ہیں تو شرط یہ ہے کہ پہلے اپنی طرف سے حج کر چکا ہو اگر آپ کسی کو عمرہ کے لیے بیچتے ہیں تو شرط یہ ہے کہ وہ عمرہ پہلے اپنی طرف سے کر چکا ہو کیا دلیل میرے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے تلبیہ کہا لبیک ان شبرما کہ میں شبرما کی طرف سے حجیہ عمرہ کرنے کے لیے حاضر ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھائی شبرما کون ہے وہ کہنے لگا جی شبرما میرا رشتہ دار ہے یا میرا بھائی ہے راوی کو شک ہو گیا بیان کرنے والے کو کہ اس نے کیا کہا تھا یا تو میرا بھائی ہے یا اس نے کہا تھا میرا رشتہ دار ہے تو نبی کا سما حج ان شبرما کہ پہلے اپنی طرف سے حج کرو پھر شبرما کی طرف سے حاج کرنا تو اس سے معلوم ہوا میرے بھائیوں کہ جب آپ کسی کو حج کے لیے بھیجیں تو شرط یہ ہے کہ پہلے اس نے اپنی طرف سے حاج کیا ہو عمرہ کے لیے بیٹے تو پہلے اس نے اپنی طرف سے عمرہ کیا ہوا ہو اب میرے بھائی دیکھنا یہ ہے کہ عمرے کی فضیلت کیا ہے اس کے اوپر کیا جو سباب ملتا ہے اس کے فوائد کیا ہیں جناب ابو رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمایا <العمراتو الیلعمراتی کفاراتن لما بینہما> کہ جب کوئی آدمی ایک عمرہ کرتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ عمرہ کرتا ہے تو دوسرا عمرہ کر لینے سے پہلے اور دوسرے عمرے کے مابین جو گنا ہوئے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں اور جناب عبداللہ ابن مسعود نقل کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تابعوا بین الحج وال کہ حج اور عمرہ مسلسل کرتے رہا کرو یکے بعد دیگرے کرتے رہا کرو ایک حج کے بعد دوسرا حج ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ حج کے بعد عمرہ عمرہ کے بعد حد یہ کام مسلسل کرتے رہا کرو بین الحج بین حجی والمافیان الفقر ودنوب آپ کہیں گے کہ مسلسل عمرے کریں گے تو پیسے ختم ہو جائیں گے آپ کہیں گے مسلسل عمرے کریں گے تو بینک اکاؤنٹ خالی ہو جائے گا دکان خالی ہو جائے گی نہیں اللہ کے رسول کچھ اور کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ہاتھ عمرہ مسلسل کرتے رہا کرو فائدے کیا ہیں فرمایا مسلسل حج عمرہ کرنے سے غربت ختم ہو جاتی ہے اللہ کے کی رسول کیا کہہ رہے ہیں ی بعد دیگرے عمرہ حج کرنے سے کیا ہوتا ہے غربت ختم ہو جاتی ہے فرمایا وجنو ایک اور چیز بھی ختم ہوتی ہے وہ کیا گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں بلکہ فرمایا فرمایا کہ حج اور عمرہ انسان کے گناہوں کو ایسے ختم کر دیتے ہیں جیسے لوہار اور سنارے کی جو بٹی ہوتی ہے جس میں وہ سونے کو پگلاتا ہے چاندی کو پگلاتا ہے یا لوہار لوہے کو پگلاتا ہے جب اس بٹی میں یہ لوہار اپنا لوہا ڈالتا ہے اور اس بٹی میں سنارا جب اپنا سونا ڈالتا ہے تو کیا ہوتا ہے میل کو چل ختم ہو جاتی ہے لوہے کی محل کو چہل دور ہو جاتی ہے سونے کی محل کو چہل ختم ہو جاتی ہے فرمایا مسلسل حد عمرہ کرنے سے گنا بھی ایسے ہی ختم ہو جاتی ہے میرے بھائی اس کے علاوہ جو اضافی فوائد ہیں وہ آپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں کہ جب آپ عمرہ کرنے کے لیے مشر حرام میں جائیں گے ایک نماز پڑھیں گے تو دیگر مساجت کی نمازوں سے ایک لاکھ نماز کا زیادہ سواب ملے گا دو نفل پڑھیں گے دیگر مسادت کی نوافر سے ایک لاکھ کا ذیادہ ثواب ملے گا اور جب آپ بیت اللہ کا طواف کریں گے تو یہ خوشخبری آپ کی منتظر ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو بیت اللہ کا طواف کرے سات چکر کاٹے دو رکھتے پڑے فرمایا اس کو ایسے ثواب ملے گا جیسے اس نے اللہ کی راہ میں ایک غلام کو آزاد کیا ہے اور فرمایا طواف کرنے والا جب بھی قدم اٹھاتا ہے جب بھی قدم رکھتا ہے ہر قدم کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں دس گنا ختم ہوتے ہیں اور دس درجات بلند ہوتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے جب آپ جائیں گے حیدر اسود کو بوسا دینے کا موقع ملے گا تو یہاں پہ آپ کے لیے یہ بشارت منتظر ہے فرمایا اس کو بوسا دینے سے گنا جڑتے ہیں اور قیامت کے روز اللہ تبارک کو تعالی حضر اسود کو زبان دیں گے دو آنکھیں دیں گے آنکھوں سے دیکھے گا پہچان لے گا کہ اس نے مجھے بوسا دیا تھا اللہ کے سامنے گواہی دے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے بوسا دیا تھا تاکہ اللہ تبارک قبول فرمائے تو میرے بھائی ہی نیکیاں ہیں ثواب ہی ثواب ہے جب آپ تلبیہ کہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں لبیک اللہ لبیک یہ تلبیہ کہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں جو بھی ہیں سب مل کے تلبیہ کہتے ہیں بلکہ درخت پتھر وہ بھی طلبیہ میں شریک ہو جاتے ہیں ادھر آپ کہتے ہیں لبیق اللہم لبیق. ادھر پتھر کہتے ہیں نبی اللہ ملبیک ادھر درست کہتے ہیں نبی کلبیک آپ سوال کریں گے درخت البیک اللہ کہے گا تو مجھے کیا ملے گا پتھر کہے گا کہبی کلبیک تو مجھے کیا فائدہ ہوا میرے بھائی آپ کو یہ فائدہ ہوا کہ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ رب کو تلبیہ کتنا محبوب ہے کتنا پسند ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے اس کے لیے پتھروں کی بھی ڈیوٹی لگا دی درختوں کی بھی ڈیوٹی لگا لی جب رب کو اتنا تلبیہ پسند ہے تو آپ تلبیہ کہیں گے تو رب آپ کے اوپر کتنا راضی ہوگا تو میرے بھائیو یہ تھے عمرے کے چند ایک ابتدائی احکام ابتدائی مسائل اور انشاءاللہ باقی عمرے کے بارے میں گفتگو کل ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کی سننے کی اور عمل کرنے کی توفیقی نایت فرمائے واخاوانا الحمد اللہ ربی الحال